مسل الجی نہ کفر کرماد بہر ری ہوں آصف مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ آمال ان کی نیکیاں ان کے اعمال اس راک کے مانند ہے کرمادن استدبت بہر ریح جس کو کہ زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بخیر دے یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآن مجید میں تین دفعہ آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے سغیرہ بھی ہے اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے محکم کیا جائے اس کے بعد یہ کہ سگائر کی طرف توجہ, توجہ کی جائے ایسا نہ ہو کہ کبائر کی طرف توجہ نہ اور سغائر کے بارے میں بڑی بحث و تبھیس چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگویں اور مناظر ہو رہے ہو یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے جو بس ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سزائب کے بارے میں بہت حساس اور قبائل کے بارے میں ان کی حس جو ہے بالکل مردہ ہو جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا دیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے دل میں کچھ ہے اس کے ضمیر نام کی شے ہے یا وہ روح جو ہے کچھ سِسکتی ہے کچھ چیختی ہے چلاتی ہے تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر دیکھیں گے کسی نہ کسی نیکی کا استعمال ہوگا جسم فروش عورتیں ہیں وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا کچھ ثواب کے پن کے کام وہ تازیوں میں نظر آ جائیں گی یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے جیب کچرے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا آپ نہ کھول کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو مجبوری ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے اس میں تو اب کیا کریں ہم مجبوری ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں کوئی قدر نہیں کوئی وزن نہیں وہ ٹوٹل نیکی جو آیا بیر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں صدور اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تو نیکی ہے اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ دیکھی نہیں ہے وہ تو در حقیقت دیکھی کہ ایک صورت ہے ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے اس اعتبار سے کہا جا رہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا ہم نے بیواؤں کے لیے یا اولڈ ہوم کھوڑے ہوئے تھے ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی تو تین جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے جن میں سے پہلا مقام یہ ہے پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ شاہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا مختلف مقامات پر ہے یہ تین مقام ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راک کے مانند ہوگی ہوگی تو صحیح دکھائی تو جائیں گی یہ تمہارے اعمال ہیں یہ تم نیکیاں کر کے رائے ہو لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ خباب منصورہ کر دے گی وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی اس نیکی کہ کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کی میزان میں اس کا کوئی مدد نہیں سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے آم علوم کا شرابی بےقیتیں یا سبآن کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آ رہا پانی ہے وہ گھسٹ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہاں پر وفا حسابہ اللہ و سری الحساب تو یہ نیکیا جو ہے ان کا تذکرہ ہے فصل الن کفر بربہ آمالف لا یکر مما کسب علاشے ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے کوئی قوت حاصل نہیں ہے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے خطے بھرے ہوئے نیکیوں کے بڑے نیک کام کیے ہیں بڑے ثواب کے کام کیے ہیں خدمت خلق کے کام کیے ہیں فلاں کام کیے ہیں لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے ملال البعید اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا بھٹک جانا بہت دور کا علم تر خلق اسلم تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ہے ایشا یوز کو اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا سب کو ہلاک کر دے گا وہ یا تو بخلقن اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا اس کی خلاقی اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے اس کی کریٹو ایکٹیویٹی اور اس کا کریٹو پوٹینشیل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے محمد عزیز اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خرق پیدا کر دے مخلوق پیدا کر دے وہ بردول اللہ جب اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب فکالت جو آفاع النزیز تو کہیں گے وہ کمزور لوگ پسماندہ لوگ پیچھے چلنے والے لوگ جنہیں اپنے ان متقبرین سے اپنے سرداروں سے جنہوں نے استقبال کیا تھا ان سے کہیں گے انا لکم تبانگ आप ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے آپ کے پیچھے چلتے تھے آپ کے زندہ باد کے ہم لگاتے تھے آپ کے جنڈے اٹھاتے تھے آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجا لاتے تھے انا گنّا لقم تبانگ تو ہم تو تھے آپ کے تحبی آپ کے پیروکار فہل التم عذاب اللہ بن شاعر تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لیے کمی کر سکتے ہیں کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں پالد اللہ الحدینا کم وہ کوڑا جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہم خود گمراہ تھے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا سوا جزینا ہم صبر اب ہمارے حق میں برابر ہے ہم جزا فضا کریں قراری کریں روئے چیخیں چلائیں یا صبر کریں مارانا من محیث اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں وقال قال اور شیطان کہے گا لما قوز لمح جب فیصلہ ہو چکے گا اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کو اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے کال شیخان لمع قز لب ان اللہ وعدہ کم دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا وعد الحق اور وہ واقع پادہ سچا تھا وہ اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے فاخلفت میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی میں ان وادوں کو پورا نہیں کر سکا ماں کانڈی علیہ کم بن سلطان لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا اللہ دعوت مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا دعوت دی میں نے کہا اس راستے پر آؤ بے حیائی کو اختیار کرو فلاں کرو یہ کرو ویمن لب کی تحریک چلاؤ فلاں تحریک چلاؤ میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی فسط تم لی تم نے میری دعوت کو قبول کیا فلا تو اب مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں ورگلایا میں نے تمہیں بری راستوں کی طرف دعوت دی لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے تو کم فسب تم لی تم نے میری دعوت قبول کی میرے پیچھے چلے فلاں الومنیف اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو ماں آنا بھی مسرح کم نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں وہ ماں انتم بے نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو تم بھی مجھے اللہ کے عزاب سے بچا نہیں سکتے میں تمہیں اللہ کے عزاب سے بچا نہیں سکتا انی کفر تو بے ماں اشرق تمہ من قبل میں قہر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے یہ تم نے غلط کام کیا تھا تم نے تم نے اللہ کو مانا ہوتا اللہ کے وعدے پر اقبال کرتے اللہ کی دعوت پر لب کہی ہوتی تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا میری بات بادی اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا انفر تو من ان علیم یقین ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے باس خد الصالحت جنات لنہار اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نئے قبل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیحا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش بےزن ربہم اپنے رب کے حکم سے کہا سلام ان کی گریٹنگس ہوں گی ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں الم ترقئی مثلاً کل متن تو ثابت الفروحاف کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کل میں طیبا کی کلمہ طیبہ سے عام طور پر تو مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہ طلبہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افضل ذکر لا الا اللہ لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات پاک بات خیر کی بات عمدہ بات جو بھی کلام طیب ہے جو بھی حق کی بات ہے جو بھی بلائی کی دعوت ہے اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی ایک ایسے درخت کی ایک بہت عمدہ درخت ہے پھل دار درخت ہے اسلوحا ثابت اس کی جڑ جو ہے زمین پہ جمی ہوئی ہے وہ فروحاف اسبا اور اس کی شاخیں جو ہیں اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں بلند ہیں تو تی او کو ہا کب اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے آم کا درخت ہے فصل کا وقت ہے آم لگے ہوئے ہیں اور کسی چیز کا درخت ہے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لال لحم یا تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کرے کہ نیکی کا کوئی کلام ہو نیکی کی دعوت ہو نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے کوئی بھی کام کیا جائے اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کیا جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہے مضبوط ہے اسے مسلسل جو ہے مل رہی ہے زمین سے نمو مل رہی ہے اسے اس کے لیے خوراک آ رہی ہے اور وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں اس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا آپ نے خیر کی دعوت دی کچھ لوگوں نے قبول کیا ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی جہاں تک جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی ریکی کا آغاز کیا اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا اور جس نے کوئی بری شے کا آغاز کیا کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو اس کے جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا, اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا اس کے برعکس مسلق خبیسطن کا شجرتن خبیصطن ایک درخت ہوتا ہے جھا جھکار ٹائپ وہ درخت نہیں ہوتا جھاڑیاں سی ہوتی ہیں مثال گندی بات کی ایسے ہے گندی بات ہو بری بات ہو کل مت ان خبی سطن کا حجرت خبی سطن وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے اکھاڑ لیا جائے جڑیں گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے نظر بہت آ رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے کوئی ہمت نہیں ہے करार قرار اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے زمین کے جیسے چاہے लीजिए لیجیے کسی को کو اکھاڑنا جو ہے وہ آسان کام نہیں لیکن یہ ایسے جو ہے جھاڑ جھکاڑ اس کو اکھاڑنا آسان ہے وہ یا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور آب ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت الخبیس جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو کیونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباصت جو ہے اس کی اس میں اس کی کثرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتی ہے دولت ہے چاہے حرام سے کمائی گئی ہے خبیص دولت ہے لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے لیکن اس کے لیے دباؤ نہیں ہے اس کی وجہ سے کوئی اطمینان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا یو اللہ الزین عمروں بالکول ثابت فی الحیات دنیا اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے جما دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی اوسط جمع ہوا ہوگا اس کی استقامت اس کا صبر اس کا حوصلہ اس کے اندر جو بھی بے ہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول قول ثابت یہی قول ثابت ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر ایمان پھر حیات دنیا پھر آخرہ اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا اسی طرح انہیں سبات آخرت میں جنت میں نصیر ہوگا وہ یزول اللہ ظالمین اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وہ یفر اللہ ما یشاہ اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے الم ترائید الزین بدلو نعمت اللہ کفرناہ دار البار کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے اللہ نے انہیں ہدایت دی اللہ نے نعمت دی انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ضلالت خرید لی کفر اختیار کر لیا اللہ نے رسول بھیجا اتنا بڑا انعام کیا اس پر اپنی کتاب نازل کی اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں اللہ کے اس انعام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں وہ عالق ہوں دار اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لا کر جہنم کے گھاٹ پر آ کے اتار دے گا اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو اپنے متبعین کو وہ لے جا کر جو ہے وہ تحلہ کے گھر پہ جا اتارتے ہیں جہنم وہ دار البوار تباہی کا گھر کیا ہے جہنم ہے یسلعنہا جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بیس القرار اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے وجال اللّہ انداز انرحی الصبی رہی اور انہوں نے اللہ کے مدمقابل ٹھہرا دیے ہیں تاکہ وہ گھبراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندازہ یہ سورہ بقرہ کے تیس رکو میں بھی آیا تھا براتا جلو اللہ انداز امن تم تو نند کہتے ہیں مد مقابل کو اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے ایسے ہی اپنے بغیر یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا ماشاء اللہ ہوا ماشیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں آپ نے فرمایا جال تنی للہ نندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا مشیت صرف اسی کی ہے ہاں اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ لیکن اس کی مشیت سے ہوگا اذن اس کا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداز مقرر کر دیے ہیں ضد اور ند مد مقابل نہیں ان العن سبھی نہیں تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ لچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکے کوئی توقتا اُن کہیے اچھا لو بس لو سازو سامان سے فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑالے ہیں اڑالو فین مسیح کو پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے جانا ہے تمہیں آگ کے اندر ال عباد الدینہ آمن یہ کوئی مسلاتا کہیے میرے ان بندوں سے اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجیے ال قل عباد الدینہ آمن یا لذین امنو نہیں آیا براہ راست ختاب مکھی صورتوں میں میں نے کہا ہے شاخ سورہ حج میں ایک جگہ ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ صورت مکی ہے کہ مدنی ہے وہ علیحدہ ہے اس کو جب ہم غور کریں گے پورے مکی قرآن میں یا یازین عامن اصطلاح یہ خطاب نہیں ملے گا آپ کہ اب یہاں کل عبادی اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان یا ہے یازین آمنوں کے بجائے اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی چاہ حکمت ہے جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی یہ یا نظین امن امت کے لیے خطاب ہے اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے یہ کو ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز گئے دو ہزار برس اب ان کو وہاں سے معذور کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے یا یا یازین اور اس میں اہل ایمان بھی اور منافق بھی جو بھی اسلام کا دعویٰ کریں وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے کل <سؤال> <سؤال> <سؤال> اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں یقین اسلام وہ نماز قائم رکھیں وہ ان سے کوئی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے سرم والا نیتن کھلے بھی اور چھپے بھی اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی من قبل انگیاتیہ یومن اس سے پہلے پہلے کہ وہ لابۂ فی ہے ولا خلال کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی لین دین سودا خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی یہ آج بہت قریب ہے وہ جو آج سورہ بقرہ میں آیت الکرسی سے پہلے ہے یا امن الفی کو بھی بما رزقناکم من قبل انگیاتیہ یومن لا عنفی ہے ولا الط ولا شفا وہاں تیسری شے کی اور کیٹیگوری نفی ہے وہ دن کے جس میں نہ کوئی بے ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی